کر دیجئے جزاک اللہ خیر جی منیش جی بھائی آپ تو میرے بھی اچھی جانتے ہیں ہم پھر پتا نہیں کیا کیا پڑیں گے تو میرے بھائی خاص الخاص یہ پاؤں دھو جاتے ہیں یہ اللہ جلحلہ مسد الکریم کا حکم ہے اللہ جل مجد الکریم نے شاخ مایا عزم اللہ نیشوان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ادا کم تم الیکشدار کے بخش رو وجوہ و عید یا کم جل جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چیروں کو دوہو اور اپنے ہاتھوں کو گو نیا سنیں اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو دو بعض یہاں جاہیلی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہیں گے کہ بعض یہاں جاہل جو ہے وہ کہتے ہیں دیکھو بم سا تو رہو سے کم پہلے دو دھونے کا حکم ہے آخر میں دو کا مسے کا حکم ہے اتنا نہیں ان کو علم کہ آہت نہیں پڑیں گے اردو پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے آئے کا تو دیکھو جی پہلے دونوں کا دھو کا حکم اور آخر میں مسے کا ذکر بھائی آئے پڑھو نا تمہیں پتا چلے تو اگر تو ہوتا وہ جولے کم تو پھر تو تھا پاؤں کا دھونا پرانے کا لفظ ہے ارجولا کمبھ ایڈیا کمبھ اور وجوہا کمبھ تو اس لیے ایبیا کمب کا یعنی ارجولا کمبھ کا جو مرتب ہے وہ وجوہا کمبیا کمبھ پر ہے وم سو بیمبھ پر نہیں ہے لہذا ہاتھ چہرہ اور پاؤں کو دھونا ہے اور سر کا مساح کرنا ہے پرانے پارے پر جان ہے کئی شکر سے سنیں وہ آئے نہیں پڑیں گے سر اور پہلے دو کا دھونے کا بعد دو میں مسئلہ کا ذکر ہے جی ایسا مسئلہ نہیں ہے